دین اسلام میں پائی جانے والی روطیں جس طرح سے اللہ عب العالمین نے مقرر فرمائی ہیں اگر انہیں اسی طرح سے اپنایا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث اجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عبالعالمین کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روحتوں کو اپنائے جو اللہ نے رعایتیں دی ہیں انہیں آفر کرے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص ارام ہوتا ہے کہ ایک کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی کچھ بلوٹوں فوج متعین کروائی ہیں پھر اپنے بندوں کی سہولت کی خاطر آٹھ حالات میں ان اقدامات جاتے ہیں وہ نمازیں پسند کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر ایام پیتے گے تو پھر وہ نماز کو نہیں ادا کر لیں گے کی حالت میں اتنی دیر تک نماز پسند کرنے کی اس کو رخت اور اجازت ہے اسکول اللہ صلی اور ازادی کے اسی طرح نبیتری نہ بارش تھی نہ دشمن کا خوف تھا نہ کوئی اور کلا مدینے میں زہر عزت کو مغرب ایشا کو جمع کر کے پاس زحر اور اکثر کو جمع کیا مغرب اور ایشا کو جمع کیا اس لیے سبب گزر کچھ بھی نہیں صرف اکومت پر تفتیق کرنے کے لیے کو بھی رخص لیکن مسافر جب بھی کمر کرے اس کے لیے رخصت ہے اور اس انداز سے چیز کا ہے کم کریں دوہر کے وقت یہ پڑھ لیں یا اثر کے وقت میں جا کے دوہر پڑھیں یا دوہر کو دوہر کے آخری وقت پہ اور اصل کو اثر کے پہلے وقت پہ پڑھ لیں تینوں صورتوں میں سے, سے جو سورت کا ہے کیا about it. سورت یہ دو لمازیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت اپنے اپنے وقت پہ ادا ہوتی ہیں تو مقیم تین آدمی اگر دو لمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ سورا تن جمع کر سکتا ہے اصل کو اصل کے آخری وقت میں ادا کرے اور اصل کو اصل کے پہلے وقت میں ادا کرے اور دوہر کو سوہر کے آخری وقت پہ ادا کرے اسی طرح کہ وہ یہ کام ہے اور کسی بھی طریقے سے دماغ کرمازی نہیں پڑتی ہے بیٹھا ہے نماز ادا کرتا کرا جائے نبی کریم صلاح وسلم اپنی اٹھلی پہ سوار ہوتے اور نماز کو اترتے ہی نہ کی جانب ہو یا کی جانب جانب دائیں بائیں پھر جائے آپ نماز ادا کریں یعنی نسل نماز میں قبلے کا اہتمام کرنا بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگ تعینت کی ہے پھر اسی طرح کا آر کی سفر میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کی طرح نماز نے فرضی ادا دی وہ کوشش کرے پوچھ کش کرنے کی اگر تو اس کو بندہ نہیں بلاہ کی قسم بتانے والا جانب ہے وہ میرے سب لا دیتے نواب اللہ کا ون اللہ ہند مشرق کو مشرق کو مغرب بدلا کے ہے جس طرح بھی تمہارا رقب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول کرنے والا ہے یہ اسلام کی رخصتیں ہیں فضا کی ہیں عنایت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے بندوں کو اسی طرح روزے کو لے لیجیے روزہ اگر کوئی آدمی ہے کوئی آدمی مریض ہے روزہ نہ رکھیں تو ایسا تو کوئی تحسا جب سفر ختم ہو جائے بیماری اس کی ختم ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ دیں اور پھر اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا the God will not have میل کا پاس نہیں مومن آدمی کا ادار نصف بندنی تک ہے مومن آدمی مرد اس کا ادار نصف بندنی تک ہے یہ اصل خصوص पिंडली से एक बार नीचे होगा तो उससे उसका पांव भी थक जाएगा कल के पांव से भी नीचे तक कपड़ा पहुंच जाएगा यह असर है मर्दों औरतों के ईजार के लिए इसमें रुखस क्या है मर्दों के लिए रुखस है कि अगर मर्द का इजार निश पिंजली से ऊंचा हो जाए निश पिंजली से ऊंचा نہ ہو کوئی ادا کا خرچ نہیں ہے نسل ملنی سے نیچے چلا جائے جب تک کرنا نہ چکے کوئی فرض نہیں ہے یہ ہے سب اسی طرح خواتین ان کو چاہیے کہ مسٹر پڈلی سے ایک بار پر نیچے کپڑا رکھتا ہے یہ اصول ہے اصل ہے ہاں کبھی کپڑا کم ہو گیا یا کوئی وجہ پر گئی چلو چکنے پاؤں اس کا چھپا رہے کوئی حرج نہیں لیکن وہ اصل کو چھوڑ کے روخت کو اپناتی ہیں اور کئی تو روخت کو بھی پار کر جاتے ہیں چکنے بھی لگے ہوتے ہیں آدھی آدھی بجنیاں بھی نہیں ہوتی آپ ہمارا آج کا رجحان وہ رخصوں کی طرف زیادہ ہے عظیمت کی طرف نہیں ہے جو اصل قاعدہ اور اصول ہے اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی نماز اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو انسان صحت مند ہے کھڑا ہو کے ادا کرے لیکن اگر کوئی صحت مند آدمی بلا ادھر ہو کر ادا کرتے ہیں سنبے کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں جب نوازے ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کا ادر و ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے آدمی کی نماز کی نسبت آدھا ایک آدمی نے اعتراف کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا سواب رہتا ہے لیکن آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ اعلان کر دو الا سلو فرحال ستلو کی بلو سی دوں آزاد میری ہے آزاد میں کہوں بلکہ الیہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ کہ دو اللہ سلو فرح یا کیونکہ بارش ہو رہی ہے یہ سارے اخرتی ہے جو رسطن اللہ تعالی نے دی ہے وہ رقص نہیں بنا دے ہمارے ہاں لوگوں نے مقاصد کے اندر یہ وزیرہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ بارش ہوتی ہے تو دو نمازوں کو جمع کرنا دیتے ہیں جبکہ بارش ہو تو رسکت کیا ہے گھروں میں نماز پڑھو ایک نماز دو نماز تین نمازیں چار نمازیں بارش ہو رہی ہے گھروں میں پڑھو دن میں رسکت ہے وہ ادھر آزاد سے رہا مسجد میں آنے سے بچنے کے لیے یہ مصنوعی رخت اپناتے ہیں کیا کہ گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں ہی دو دبابوں کو جمع کرتے دیں پھر خصوص مغرب